www.tasbehran.com <تصفح> الحمدللہ وحدہ والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونا دسنا کم وم کم تم تس تدک اللہ یہ سورخ الراس کی آیت نمبر اڑتالیس ہے جو ہم نے خطبہ میں تلاوت کی اور پہلے سے مضمون اصحاب آراف کا چل رہا ہے اور آپ پچھلے درس میں جان چکے کہ اصحاب آراف وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک حجاب ہے ایک دیوار ہے جس پر یہ لوگ مقیم ہوں گے ابھی تک جنت میں داخل ہوئے نہیں ہوں گے لیکن جنت میں داخل ہونے کی امید رکھتے ہوں گے اور یہ ایسے مقام پر ہوں گے کہ جنت والوں کو بھی دیکھ سکیں گے اور دوزخ والوں کو بھی دیکھ سکیں گے اللہ فرماتے ہیں دا صحاب العراف رجالن یا رفیم آراف والے ایسے لوگوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی علامتوں سے ان کے چہرے کی نشانیوں سے پہچان لیں گے یہ مختلف مناظر اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں قیامت کے مناظر آج دنیا ہی میں ہمارے سامنے یہ مناظر بیان کیے جا رہے ہیں تو منظر یہ بیان کیا کہ کچھ لوگ ہیں جو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام پر کھڑے ہیں جنت والوں کو بھی پہچانتے ہیں جہنم والوں کو بھی پہچانتے ہیں سناچے جہنم والوں کو پکار کر کہیں گے جنہیں وہ ان کے چہرے کی علامتوں سے پہچان لیں گے کہ یہ دوزخ میں جانے والے ہیں ان کے چہرے پر کیا علامت ہوگی ان کے چہرے پر غبار ہوگا ظلمت ہوگی سیاہی ہوگی غم کی قدورت ہوگی آنکھیں نیلی ہوں گی تو ان سے کہیں گے ما اغنا انکم جم اکم تمہاری جم عجت نے تمہارے جتھے نے تمہاری جماعت نے تمہارے فرقے نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا جس پارٹی پر جس فوج پر اور جن نوکروں چاکروں پر اور جس فرقے پر تم ناز کرتے تھے آج اس نے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیا تو بعض اوقات انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اپنے بڑے جتھے کو دیکھ کر اپنی بڑی جماعت کو دیکھ کر تو کل میں سفر سے واپس آیا لاہور وغیرہ گیا ہوا تھا حالانکہ سفر سے ہم رات کو واپس آئے تقریباً ساڑھے چار پانچ بجے اور یہ تو لوگوں کے سونے کا وقت ہے لیکن لیڈر لوگ ایسے وقت میں بھی اپنا استقبال وہ پسند کرتے ہیں تو میں نہیں جانتا کہ کون سے کوئی لیڈر تھے کسی فرقے کے ہوں گے کسی جماعت کے ایک صاحب تو چند لوگ ان کے بڑے زوردار نعرے لگا رہے تھے تو ان کے چہرے پر ایک بشاشت تھی ایک مسکراہٹ تھی ایک اعتماد تھا کہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں کہ رات کے وقت لوگ میرے نعرے لگا رہے ہیں اور میرے استقبال کے لیے پہنچے ہوئے ہیں تو یہ پارٹیاں یہ گروہ یہ جتھے پھر ان کے نعرے ان کا استقبال یہ ہار پھول اور پھر استقبالیے اور خوش آمدی باتیں یہ چیزیں بھی انسان کا دماغ بعض اوقات خراب کر دیتی ہیں کہ پتنی میں کیا ہو وہ اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے تو قیامت کے دن تو کوئی جتھا نہیں ہوگا کوئی گروہ نہیں کوئی نعرے لگانے والا نہیں کس نمی پورسد بھیا کیستی کوئی نہیں پوچھے گا آپ کون ہو بھائی کوئی نہیں پوچھے گا تو وہ لوگ کہیں گے تمہاری جماعت نے تمہارے جتھے نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا مما کنتم تم اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے اور جن چیزوں پر تکبر کرتے تھے ان چیزوں نے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا انسان تکبر کرتا ہے اپنے مال دولت پر اپنے کاروبار پر اپنی ذہانت پر اپنے علمی کمال پر اپنے حربی کمال پر اپنے مادی وسائل و اسباب پر اپنے جنگی آلات پر سائنسی تحقیقات پر آج ہوائی جہازوں پر ایٹم بموں پر ایک اعتماد تکبر کہ ہم بڑے ہیں ہمارے پاس یہ اور ہمارے پاس وہ ہے تو اصحابے کا اصحاب آراف کہیں گے کہ تمہیں نہ تمہاری جماعت میں تمہاری فوج میں تمہارے فرقے نے کوئی فائدہ دیا اور نہ ان چیزوں نے فائدہ دیا جن کی وجہ سے تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے بڑا آدمی بڑے آدمی بڑی طاقت سپر طاقت اپنے آپ کو سمجھتے تھے ان چیزوں نے کوئی فائدہ نہ دیا پھر اصحاب آراف جنتیوں کی طرف اشارہ کریں گے کیونکہ میں نے ارض کیا کہ وہ ایسے مقام پر ہیں کہ انہیں دونوں نظر آ رہے ہیں دوزخ والے بھی نظر آ رہے ہیں اور جنت والے بھی نظر آ رہے ہیں تو وہ جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے اللہ کرے کہ ہماری طرف بھی یہ اشارہ ہو جائے تو جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے اہا الا الدین اقسم تم لا لم اللہ برحما کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ ان پر اللہ رحمت نازل نہیں کرے گا انہیں اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ حاصل نہیں ہوگا یہ اشارہ ہوگا ان جنتیوں کی طرف جو دنیا میں غریب تھے مگر دولت ایمان سے مالا مال تھے یوں بھی کہہ سکتے ہیں جیب کے غریب تھے ظاہر کے غریب تھے مگر دل کے امیر تھے دل کے امیر تو دل کی امارت کیا ہوتی ہے ایمان سے ہوتی ہے دل کی امیری ایمان سے اور ایمانی اعمال سے ایمانی اخلاق سے دل کے امیر مگر جیب کے اعتبار سے غریب تھے اسی لیے دولت والے دنیا میں انہیں حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت سہیب رومی حضرت بلال حبشی اور حضرت خبیب بن عدی اور آل رضی اللہ عنہم غریب لوگ تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پڑا پڑے رہا کرتے تھے اور جنہیں اللہ نے سب سے پہلے ایمان قبول کرنے کی سعادت عطا فرما دی تو سرداران قریش حضور سے مطالبہ کیا کرتے تھے کہ آپ انہیں اپنی مجلس سے ہٹا دیں تو پھر ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں جب تک یہ غریب یہ کمی لوگ یہ مزدور یہ نادار یہ معاشرے کے پسے ہوئے معاذ اللہ تیسرے درجے کے لوگ ادنا لوگ جب تک یہ آپ کی مجلس میں ہیں ہمارے جیسے اعلی سوسائٹی والے مال و دولت والے ایک عزت اور نام والے لوگ آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے لیکن اللہ نے فرما دیا پہلے ہی ملا تقربی میرے حبیب آپ نے ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھانا جو اپنے رب کو صبح بھی پکارتے ہیں شام بھی پکارتے ہیں اور ان کے پیش نظر اللہ کی رضا کے سوا کچھ نہیں ہے علی من حساب حساب کا علی پتہ اللہ اکبر نہ ان کے حساب کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا اور نہ آپ کے حساب کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا اگر آپ نے ان کو مجلس سے اٹھا دیا تو میرے حبیب یاد رکھنا آپ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے یا اللہ نے کہا پتقون من امین آپ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اگر ان غریبوں کو مگر دل کے امیروں کو ایمان والوں کو آپ نے مجلس سے اٹھا دیا اس کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار وہ مال و دولت پر نہیں ایمان اور امن سالے پر ہے تو یہ کہیں گے اصحاب آراف دوزخیوں کو متوجہ کر کے اقسم تم کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھاتے تھے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل نہیں کرے گا اور پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اللہ کی طرف سے کہا جائے گا اد الجنہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ علیکم ولا تم تحزنون نہ تم پر کوئی خوف اور نہ تم پر کوئی غم منا دا اصحاب الناری اصحاب جن اب ایک اور منظر اللہ منظر بیان فرما رہے اللہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت پیدا کر دی جائے گی کہ جنت والے جہنم والوں کو اور جہنم والے جنت والوں کو دیکھ سکیں گے بات چیت کر سکیں گے اللہ صورت بنا دیں گے آج مشرق میں بیٹھا ہوا مغرب کے بندے سے بات کر لیتا ہے اور مغرب میں بیٹھا ہوا مشرق والے سے بات کر سکتا ہے ایک بر اعظم والا دوسرے بر اعظم میں نہ صرف بات کر سکتا ہے بلکہ اپنی تصویر بھی بھیج سکتا ہے تو کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ جنت اور روزخ والوں کو ایک دوسروں کو دکھا بھی دے اور ایک دوسرے تک ان کی آواز کو پہنچا بھی دے تو دوزخ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے اس سے پہلے آپ سن چکے پچھلے درس میں کہ جنت والے دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے کہ بھائی ہمارے رب نے دنیا میں اپنے نبیوں کے ذریعے جو وعدے ہم سے کیے تھے ہم نے تو ہر وادے کو سچا پایا جیسا کہا گیا تھا ویسا ہی ہے ویسا ہی ہے ایک ایک چیز ویسی جیسے کہا گیا تھا جنت ہے ہم نے جنت کو دیکھ لیا جہنم ہے ہم نے دیکھ لیا کہا گیا تھا امال کا وزن ہوگا ہو چکا کہا گیا تھا حشر میں پریشان ہوں گے ہو چکے کہا گیا تھا دوسری زندگی ہوگی ہم نے دیکھ لیا تو وہ پوچھیں گے کہ وہ کہیں گے بھائی ہم نے تو سارے وادوں کو برحق پایا کہ تم نے بھی برحق پایا تو دوسری کہیں گے نہ ہم نے بھی ویسے ہی پایا دنیا میں تو ہم نے نہیں مانا تھا لیکن آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ کے رسولوں نے جو کچھ فرمایا تھا وہ بالکل برحق ثابت ہوا اب پکار رہے ہیں دوزخ والے جنت والوں کو اور پکار کر ایک درخواست کر رہے ہیں انیزو علئی او ر کہ ہم پر کرم کرو ہم پر کرم کرو یا تو تھوڑا سا پانی دے دو یا جو نعمت اللہ پاک نے تمہیں کھانے کو دی ہیں ان میں سے کچھ دے دو کچھ کرم کرو احسان کرو ہمارے اوپر کہ اللہ کی نیمتوں میں سے اور بالخصوص پانی کی نعمت میں سے کچھ دے دو آپ جانتے ہیں سخت گرمی ہو پیاس لگی ہو انسان اگرچہ بھوکا بھی ہو روٹی کے بغیر تو پھر بھی گزارا کر لیتا ہے لیکن پانی کے بغیر نہیں پتہ نہیں آپ کبھی ایسی صورتحال سے دوچار ہوئے یا نہ ہوئے جب شدید پیاس لگی ہو اور پانی میسر نہ ہو تو پھر انسان کی کیا حالت ہوتی ہے تو پانی بنیادی ضرورت پانی زندگی ہے زندگی تو کہیں گے کچھ پانی دے دو احسان کرو کرم کرو ہمارے اوپر اللہ اکبر چونکہ پانی انسان کی بنیادی ضرورت اور پانی پیاس کے وقت سب سے بڑی نعمت اور سخت پیاس کے وقت اگر ٹھنڈا پانی مل جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جسم کی رگ رگ تر ہو گئی ہے ٹھنڈک پہنچ گئے سکون پہنچ گیا رگ رگ تازہ ہو جاتی ہے اس لیے بعض حضرات نے پیاسے کو پانی پلانے کو افضل العمال میں سے قرار دیا ہے امال میں سے سب سے افضل عمل اصل میں حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے بھائی حالات کے اعتبار سے اگر کسی جگہ پانی کی شدید ضرورت ہے تو افضل العمال پانی پلانا ہے ننگے ہیں لوگ تو افضل الامال کپڑا پہنانا ہے تو حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے اشخاص کے اعتبار سے ہوتا ہے ضروریات کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ ایک عمل دوسرے اعمال سے افضل ہو جاتا ہے تو پانی پلانے کو افضل الامال قرار دیا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا صبق کافی افضل بہترین صدقہ کون سا ہے انہوں نے فرمایا کہ الماء پانی اور آگے استدلال کے طور پر استشہاد کے طور پر اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ کیا جو ہم پڑھ رہے ہیں اَنَمْ تَرَوْا اِلَىٰ اَهْلِ النَّارِ هِنَ اِسْتَغَاسُ بِأَهْلِ جَنَّةِ اَنْ اَفِيزُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ کیا تم دیکھتے نہیں کہ دوزخ والے جنت والوں سے جو چیز مانگیں گے وہ پانی مانگیں گے ہمیں پانی دے دو تو پیاس کی حالت میں پانی بہت بڑی نعمت اور ابوداود میں روایت ہے حضرت رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایدو اعجب جب یا رسول اللہ آپ کو کون سا صدقہ سب سے زیادہ پسند ہے اور غالباً جو بات دین میں آ رہی ہے کہ وہ چاہتے تھے اپنی والدہ کے لیے کچھ صدقہ جاریہ کرنا تو پوچھا سب سے محبوب صدقہ آپ کی نظر میں کون سا ہے تو آپ نے فرمایا الما پانی کا صدقہ جہاں پیاسے لوگ ہوں تو پانی کا انتظام کر دو اللہ اکبر بعض نے بڑی عجیب بات کہی ہے من کسرت جنوب ہوں بسقی ماں جس کے گناہ زیادہ ہوں اسے چاہیے کہ پیاسوں کو پانی پلائے غفر اللہ سقل اللہ اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا جس نے کتے کو پانی پلایا تھا بِمَن سَقَا مُؤْمِنًا <وَأَحْيَا> اسے, اسے کیا مقام ملے گا جو کسی مومن کو پانی پلائے گا اور اس کو زندہ کر دے گا کتے کو پیاسے کو پانی پلانے سے اللہ پاک نے طوائف کی مفرت فرما دی تو جو مومن کو پانی پلائے گا اسے کیا اجر و ثواب حاصل ہوگا اور حیرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی سن لیجیے روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منسکا مسری من سقا مسلمن شربتن ممّا يوجد الما تک رقب جس نے ایسی جگہ کسی مسلمان کو پانی پلایا جہاں پانی دستیاب تھا تو اس کو ایسا عجر و ثواب ملے گا گویا کہ اس نے غلام کو آزاد کر دیا وہ سقا مسریمن شر بتن ماں سالما فک انما اور جس نے ایسی جگہ مسلمان کو پانی پلایا جہاں پانی دستیاب نہیں تھا تو اسے ایسا عجر و ثواب ملے گا گویا کہ اس نے کسی مسلمان کو زندہ کر دیا اللہ بھائی بہت بڑا اجر و ثواب اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے پیاسوں کو پانی پلایا جائے پیاسے انسانوں کو بھی پیاسے حیوانوں کو بھی جن کے ایسے گھر ہیں اور گھروں کی ایسی چھتیں جو کھلی ہیں کہ وہاں پانی کا انتظام ہو سکتا ہے پرندے کے لیے پانی کا انتظام کریں پیاسوں کو پانی پلانے کی کوشش کریں تو بہت بڑا عجر و ثواب میں نام نہیں لیتا فرقے کا نام نہیں لیتا بہت ہی گمراہ فرقہ بڑا بدنام فرقہ لیکن مجھے کچھ ساتھیوں نے بتایا کہ جب ہم ایسی جگہ سے گزرے جہاں اس گمراہ فرقے کے لوگ زیادہ تھے تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مستقل ایسے نوجوان متعین کر رکھے تھے جو راستے سے گزرنے والے پیاسے لوگوں کو پانی پلاتے تھے گمراہ پھر کا یہ کام کر رہا ہے اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اور مسلمان نہیں کر رہا اہمیت نہیں ہے دل میں اہمیت نہیں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا گرمی کے دن ہے پانی پلانے کا انتظام کر دیں ہم محرم میں ہمارے بھائی سبیلوں کا انتظام کرتے ہیں چاہے محرم گرمی میں آئے یا سردی میں آئے کسی کو پیاس لگی ہے یا نہیں لیکن اس وقت انتظام کر رہے ہیں اور گرمی میں انتظام نہیں کرتے تو بہت بڑا عمل ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے میں جیسے عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھائی جب بھی کوئی اللہ کا حکم سنے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے کسی نیک عمل کی فضیلت سنے ترغیب سنے اسی وقت دل میں نیت کر لیں کہ میں اپنی طاقت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا جتنا کر سکتا ہوں ہر شخص سبیل بھی نہیں لگا سکتا ہر شخص مٹکے نہیں رکھ سکتا اور ہر شخص اپنے گھر میں پرندوں کے لیے بھی پانی کا انتظام نہیں کر سکتا لیکن جب سوچے گا کہ میں کس طریقے سے اس فضیلت کو حاصل کر سکتا ہوں تو کوئی نہ کوئی صورت تو نکل ہی آئے گی اللہ نکال دے گا تو طریقے نکل آتے ہیں اگر واقعی دل کے اندر عمل کرنے کا جذبہ ہو پھر میرے ذہن میں وہ حدیث بھی آ رہی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت کا سوال کیا تو وہاں پر بھی آپ نے پانی کا ذکر کیا یعنی پانی کی اہمیت اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے اس اعتبار سے وہ دعا میرے ذہن میں آ رہی ہے اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا فرمائی اللہم مجعل حبکا احب علی احب علی من اہلی ومن المائل بارد اللہ اکبر اے اللہ تو مجھے اپنی محبت عطا فرما دے مجھے تجھ سے اتنی محبت ہو جائے تو میری نظر میں اتنا محبوب بن جائے کہ میرے اہل و عیال بیوی بچوں سے بھی زیادہ اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ مجھے تجھ سے محبت ہو جائے اس حدیث سے بھی پیاسے کے لیے ٹھنڈے پانی کی اہمیت وہ ثابت ہوتی ہے بہرحال فرمایا کہ دوزخ والے جنت والوں سے کہیں گے کہ ہم پر کچھ کرم کر دو رحم کر دو احسان کر دو اس پانی میں سے کچھ دے دو یا اس ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں کھانے کو دی ہیں وہ جنت والے کیا کہیں گے کالو ان اللہ ہررما الل کافرین وہ کہیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں پانی بھی اور کھانے کا سامان بھی اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے حرام یہاں بھی حرام کا کیا مطلب ہے اس لیے کہ حلال اور حرام تو دنیا میں ہوتا ہے آخرت میں نہیں یہ دنیا ہے جس میں کوئی چیز حلال ہے اور کوئی چیز حرام ہے کوئی فرض ہے کوئی واجب ہے کوئی جائز ہے کوئی نجائز ہے کوئی, نجائز ہے کوئی سنت ہے کوئی مستحب ہے آخرت عمل کی جگہ نہیں ہے اور آخرت احکام کی جگہ نہیں ہے کہ یہ حلال یہ حرام یہ جائز یہ ناجائز تو حرام ہونے کا کیا مطلب مقصد یہ کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے تمہیں ان سے محروم کر رکھا ہے اور یہ چیزیں تمہارے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتی اور اگر بال یہ چیزیں تمہارے منہ اور حلق میں چلی بھی گئی تو ٹھنڈک کی بجائے یہ مزید آگ بھڑکا دے اس لیے کہ آج کافروں کے لیے اللہ نے ان چیزوں کی تاثیر کو بدل دیا آج کافروں کو ان چیزوں سے سکون نہیں مل سکتا ابل تو ویسے ممنوع ہیں ان کے لیے محروم رہیں گے ان چیزوں سے اور اگر بالفرض یہ چیزیں ان کے حلق میں چلی بھی گئی تو مزید پیاس مزید آگ مزید تپش وہ پیدا کریں گے اصل میں آخرت میں جتنی بھی نیمتے میرے بھائیوں اور میری بہنوں آخرت میں جتنی بھی نیمتے ہیں ان کا بیج ایمان اور املے سالے کی صورت میں دنیا میں لگایا جاتا ہے اور پھل آخرت میں کاٹا جاتا ہے جتنی بھی نیمتے آخرت میں ملیں گی جتنے پھل جتنا رزت جتنا کھانے کا سامان اور پینے کا سامان یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا بیج دنیا میں انسان لگاتا ہے ایمان کی صورت میں امل سالے کی صورت میں اور آخرت میں پھر اس پھل کو وہ کاٹتا ہے اللہ اکبر جب اس نے دنیا میں بیج لگایا ہی نہیں تو آخرت میں پھل کاٹنے کا حقدار بھی نہیں ہوگا دنیا میں کچھ کیا ہی نہیں کچھ کیا ہی نہیں اللہ ایک آیت کریما کی طرف متوجہ کر رہا ہوں بڑی اہم آیت ہے سمجھنے کی کوشش کی کیجیے گا <تصفح> اللہ فرماتے ہیں یار میں پارے میں آتا ہے فرمایا کہ ان اللہ مین المک منیجن اللہ نے ایمان والوں کی جانوں اور ایمان والوں کے مالوں کو خرید لیا جنت کے بدلے میں یہ فرمایا اللہ نے خرید لیا ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے اموال کو جنت کے بدلے میں اب دیکھیے خریدار کون ہے اللہ اور بیچنے والا کون ہے مومن اور مومن کیا چیز بیچ رہا ہے اپنی جان اپنا مال اور اس کے بدلے میں کیا لے رہا ہے جنت یہ ہوا سودا یہ سودا ہو رہا ہے